اس کے بعد جب آپ نے فرائض سن لیے واجبات سن لیے ارکان سن لیے تو حج کی سنتیں اور حج کی سنتوں میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ جس آدمی نے افراد کا احرام باندھا ہے یا قرآن کا احرام باندھا ہے وہ جب بیت اللہ میں آئے تو کو قدوم کرنا طوافِ قدوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شکریہ کے لیے وہ ایک مرتبہ مطلب طواف کرے گا بیت اللہ کا کہ اللہ نے آنے کی حاضری کی توفیق بخشی یہ تواف قدوم کہلاتا ہے اور حج کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اس تواف کدوم میں رمل کرنا رمل کا مطلب یہ ہے کہ چھپٹ کر چلنا تیز چلنا اور یہ صرف مردوں کے لیے عورتیں نہیں وہ ایسے نہ کریں اور آج کل تو رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرد بھی کرے تو دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو بھی تکلیف کا خطرہ ہے کہ اس کی سنت پہ ادائیگی سے سنت پہ عمل کرنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس سنت کو چھوڑ دے اور اگر طواف قدوم میں رمل کسی اور وجہ سے رہ جائے تو طواف زیارت میں رمل کر لے یا پھر طواف ودا پر رمل کر لے یہ سنت اس کی پوری ہو جائے گی تیران ہے یا افراد کا حج ہے تو طواف کو میں پہنچنے کے ساتھ جو طواف کرنا ہے اس میں اس عمل کرے اگر اس میں نہیں تو تواف زیارت میں کر لے اس میں بھی نہیں تو تواف ودا میں کر لے تینوں طواف میں جہاں بھی کر لے گا سنت کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن خیال رہے کہ اس کے سنت پر عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تیسرا کام جو سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ امام تین خطبے دے سات ضی الحج کو مکہ مکرمہ میں نو ذی الحج کو عرفات میں اور گیارہ ذیلج کو منا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کو بیان فرمایا کرتے تھے یہ حج کی سنتوں میں سے ہے لیکن یہ تعلق تو امام کے ساتھ ہے عام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں چوتھی سنت یہ ہے کہ نو ذیل کی رات کو مینا میں رہنا یعنی آٹھ ضلحج کو جب وہ جائے گا منا میں حاجی تو زور پڑے گا اثر مغرب عشاء اور اس کے بعد عشاء سے فجر تک مینا میں رہنا کیونکہ اگلے دن اس نے ارفات جانا ہے تو اس رات کا مینا میں گزارنا یہ سنت موقع پانچویں سنت یہ ہے کہ سورج نکل آنے کے بعد نوزل حج کو سورج نکل آنے کے بعد مینا سے عرفات کو جانا مینا سے فجر کے فوراً بعد نہ چلے بلکہ انتظار کرے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر اس کے بعد عرفات جائے یہ بھی حج کی سنتوں میں سے ہے اور چھٹی سنت یہ ہے کہ عرفات میں سے جب امام چل پڑے تو لوگ اس کے بعد چلیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے اس سنت پر عمل دشوار ہے اور ساتویں سنت یہ ہے کہ مضطلفہ میں ارفات سے واپسی پر رات کو ٹھہرنا فرض کیجیے کہ کوئی آدمی رات کو مضطلفہ میں ٹھہرنے کی بجائے کہیں اور ٹھہر گیا تو یہ اس نے سنت کے خلاف کام کیا تو مضطلفہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے عرفات سے واپس سے مضطلفہ آئے گا تو رات مزدلفہ میں گزارنا اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے حق میں یہ رات دلت القدر سے افسل ہے اور آٹھویں سنت عرفات میں غسل کرنا بشرتے کہ پانی آسانی سے مل سکے اور بشرط کہ آرام ایسا نہ ہو جو جسم سے چپک جائے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتا اور دوسروں کے حصے کا پانی خود آدمی استعمال کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے عرفات میں غسل کرنا سنت ہے تو یہ سنت نہیں ہوئی صاحب پوری حرام کام ہوا دوسروں کو وضو کے لیے پانی نہ ملے اور یہ غسل کرتے پھریں دوسروں کے حق کا پانی استعمال کرنا حرام ہے یا تو پانی خریدے اپنا ساتھی اور یا پھر پانی وافر مقدار میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ احرام ایسا نہ ہو کہ پانی پڑے تو جسم کے ساتھ چپک جائے بس لوگ چادروں سمیت حوصل کرتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کپڑے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور ارانی ہوتی ہے اور وہ حرام ہے لمی سنت یہ ہے کہ مینا کے راتوں میں شام میں جو مینا کے دن گزارنے ہیں رات کو مینا میں رہنا اور اگر کوئی آدمی مینا میں نہ رہے اور شرم اس کے پاس کوئی ازر بھی نہ ہو تو یہ سنت کے خلاف کرنے کی بات ہے نہیں کرنا چاہیے اور تصمی سنت فکہ نے سے واپسی پہ وادی مہسب میں ٹہلنے کی لکھی ہے لیکن وادی مہسب کہاں ہے اور کتنی ہے اب اس کا تلاش کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے اس لیے اس کی بجائے وہ سیدھا مکہ مکرمہ میں جب آئے گا تو یہ سنت اگرچہ رہ جائے گی لیکن بہت دشوار ہے جو پرانے حضرات ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے اور وہ بھی کوئی سکا آدمی ہو تو معلوم ہو سکتا ہے غالباً وہاں پر کسی وقت میں مسجد خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مسجد ہوتی تھی وہ وادی محسد تھی ورب تو ان چیزوں کا تلاش کرنا بہت دشوار ہے